آیا کریمہ خالق کل شین فہبو سے امام تختر زانی رحمہ اللہ اور صاحب نبراس کا جو بیان آپ کو سنایا ہے جس سے ثابت کیا ہے کہ استحقاق عبادت یا عبادت جو ہے اس کے ثبوت دار و مدار اعتقاد استقلال پر ہے مستقل سمجھنا مالک حقیقی سمجھنا غیر محتاج سمجھنا بے نیاز سمجھنا یا رب سمجھنا کسی ایک کام میں چاہے اس کو غیر محتاج سمجھنا یہی میں نے بتایا کہ عبادت کی اثر اصلیت یہی ہے نہایت تزل جس کو کہتے ہیں اس کی بھی اصلیت یہی ہے یہ پائی جائے گی تو انتہائی تزل پایا جائے گا عبادت پائی جائے گی یہ نظریہ نہ پایا جائے تو عبادت نہیں پائی جائے گی اور اسی اعتقاد اور نظریے کو منشائے توحید و شرک قرار دیا جا گیا ہے اس حوالے کے بعد یعنی امام تفتا ضانی رحمہ اللہ نے شرح عائد کے اندر جو فرمایا کہ استحقاق عبادت منا تو استحقاق عبادت یعنی استحقاق عبادت کی علت عبادت کے لائق ہونے کی علت اور دار و مدار جس چیز پر ہے وہ وہی استقلال اور خالقیت ہے خالق ہونا اس پر ایک دوسرا حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ وہابیوں کے گھر کا ہے عرب وہابیوں کے عرب کے جتنے شیخ مشایخ ہیں نا یہ ان میں زاہبی الاصر شمار ہوتا ہے زاحبی الاسر و ابھی اس کو لقب دیتے ہیں زہابی الاصر زمانے کا زاہبی امام زاہبی مشہور ہے نا اسماع الرجال کے فن کے بہت بڑے تاریخ اور اسماع الرجال کے فن کے امام ہوئے ہیں تو ان کا زاہبی الاصر عبد الرحمان یمانی یمانی معلمی پتہ نہیں معلم, معلمی ہے کہ معلمی ہے اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے پھر کہ اس, اس کی جس کتاب سے میں آپ کو یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں نا اس پر البانی ان کا مستحد مجدد شمار ہوتا ہے عرب کا ناصر الدین البانی اس کی تحقیق ہے سبحان اللہ لہذا دونوں کی تحقیق شدہ بات ہے یعنی کتاب کا حوالہ ہے ات من العباتیل شیخ زاہد کوسری کے رد میں شیخ زاہد کوسری کی تانیب القطیب کے رد میں انہوں نے عبد یمانی نے اب تنقید لکھی ہے جس کے اندر اس نے اپنی خوب بکواسیں وغیرہ کی ہیں ایک بکواس اس کی ایسی ہے جو میں اسی موضوع کے اندر آگے پیش کروں گا اس وقت اب تنقید مکتبت المعارف ال کی چھپی ہوئی جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر دو سو تہتر پر یہ لکھ رہا ہے فل قرآن جو بشین ان منا تو استحقاقل عبادت یقون المعبود و مالکن تدبیر الغ کما شا لا وجہ من ہو بلا مفت کر مندون خد الحما ملئی سزا لکھا فلاں یونال من دون ہی من ہو نف والا گور یہ لکھ رہا ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ عبادت کے لائق ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو تدبیر غیبی کا مالک قادر مختار سمجھے اس طرح مستقل کہ اس کے اوپر کوئی نہ سمجھے کہ اس کو اس کی طاط فرما برداری کرنی ہے یہ اس کے تابع ہے نہ اس کو آخری سمجھ کر آزاد سمجھ کر ذاتی خود مختار سمجھ کر اس کو آخری سمجھ کر اس سے نفع نقصان کی امید رکھ کر تو اس کو پکارے اس کی اس کے متعلق یہ نظریہ رکھے تو پھر عبادت کا مستحق اس کہیں گے اس کو سمجھ رہا ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جب تک کوئی شخص کسی کو نفع اور نقصان کے لیے پکارنے والا اس کو آخری نہیں سمجھتا اس کے اوپر کسی کو سمجھتا ہے جس کہ یہ اس کا پابند ہے یہ خود کا در مختار نہیں مستقل نہیں بے نیاز نہیں مستغنی نہیں تو پھر عبادت نہیں پائی جائے گی میں بھی یہی کہا چکا ہوں پہلے اللہ اللہ اللہ اللہ پیدل مناتے استحقاق عبادت اس نے بھی اسی خالقیت اس اور تدبیر ذاتی استقلال ذاتی مستقل ہونا مستقنی بے نیاز ہونا آخری ہونا غیر محتاج ہونا بے نیاز ہونا بے پرواہ ہونا اس کو بنایا ہے اور الحمدللہ للہ چیز نے بھی تحقیق کر کے اسی کو ثابت کیا ہے تو الفضلو ماں شاہدل آدا اصل فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی دشمن گواہی دیں سمجھ آ کہ نہیں آئی سبحان اللہ! اس کو کہتے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی سے اب گواہی بھاری ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ! اس کے بیان کے بعد اسی استقلال کی بات کرتا ہوں سمجھاتا ہوں ہندوستان کے بڈھے چمکا اسماعیل دلوی سے سبحان اللہ لا, کیسی عجیب بات ہے اب اس کے گھر سے نکال لیتا ہوں سبحان اللہ اس کی مشہور رسوائے زمانہ کتاب سراط مستقیم الا جہنم سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جس کا نام اس نے رکھا سراط مستقیم اور میں نے آگے لگا دیا الا جہنم کہ جو پڑھے گا اور مانے گا سیدھا راستہ جہنم کو جائے گا راستے میں کہیں رکنے نہیں پائے گا سمجھ نہیں آئی آبش خنزیر کی کتاب سرات مستقیم علا جہنم یہ میرے پاس ایک عجیب چھاپا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ اصل فارسی چھاپا ہے سبحان اللہ اور اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ یہ کتاب ملفوظات ہیں حضرت سید احمد شہید بریلوی الا انہوں نے تو رحمت اللہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس خنزیر نے انگریزوں سے مل کر مسلمان قتل کیے تھے سکھوں کے ساتھ جہاد کا بہانہ بنایا تھا یہی بڑا تھا یہ اسماعیل دل بھی کالان تیر تی ہے اب سمجھنا ذرا ملفوظات اس اس یعنی حضرت بکواسیں کرتے تھے اور یہ جو اسماعیل شہید صاحب ہیں سمجھ لیں شہید نار ہیں اس وجہ سے دونوں حضرات میں شہید کا نہیں ہٹاؤں گا ہاں لیکن مزافل میں معذور مان رہا ہوں مزافل ایک نکال رہا ہوں شہید نار جہنم کا شہید کیونکہ شہید مانا حاضر ہوتا ہے نا تو حضرات جہنم میں انشاءاللہ اللہ شہید ہیں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے فیصلہ نہیں دے سکتے بات نہیں سمجھے یہ جم ترتیب ہے ملفوظات یعنی خرافات وہ ملفوظات کہتے ہیں ہم خرافات کہتے ہیں خرافات ہیں احمد رائے بریلی کے جمع ترتیب ہے اسماعیل دہلوی کی اور اس کے اندر دوسری جمع ترتیب توجہ ذرا دو شخصوں نے یہ ترتیب دی ہے ملفوظات ایک ہی کے ہیں ترتیب دینے والے دو شخص ہیں کچھ حصے کو ترتیب دیا ہے اسماعیل میلوی نے کچھ کو عبدالحی الحئی بڈھانوی نے سمجھ آئی عبدالحی الح بانوی نے ترتیب یہ دو شخص مرتب ہیں اس کا مطلب ہے اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ اسماعیل دہلوی کے پیر کی پکی باتیں ہیں صرف ترتیب دینے والے دو شخص ہیں یعنی بکواسات تو ایک کی ہو گئی نا اور یہ پیر دونوں کا ہے سمجھ نہیں آ رہی سبحانا آ سبحانا یہ دونوں عبد الحیب اڈھانوی اسماعیل دہلوی یہ دونوں پیر بھائی ہیں ہاں جی ان دونوں کا خنزیر ایک ہی ہے تو یہ خنزیر بھائی ہو گئے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ! چھپی ہوئی ہے المکتبت السلفیہ سلفیہ یہ گاڑی کے سلف سے سمجھنا بزرگوں کے سلف سے نہ سمجھنا جو سلف بمنا بزرگ ہوتا ہے نا یہ وہ نہیں ہے المکتبت جب ہابیوں کو سلف ہی کہا جائے تو اس کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ یہ سلف اسٹارٹ ہیں پیچھے سے ڈنڈے کا سلف لگاؤ اور اسٹارٹ ہوگا سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ شیش محل روڈ لاہور کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے جی اس کتاب کے متعلق تھوڑی سی اتنا وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسماعیل دہلوی جو کتا تھا نا اس کتے کے سا... وہ کتا شیتانی ہربے چالاکیاں اور فتنے جانتا تھا رکھتا تھا اس نے ہندوستان کے سادہ الح مسلمانوں کو پھنسانا تھا اس نے گرگٹ کی طرح سب رنگ اختیار کیے تو کیوں کہ کسی رنگ میں تو پھنس جائیں گے نا اگر ایک رنگ سے نکل جائیں گے دوسرے رنگ میں یعنی دوسرے لفظوں میں دام ہمرنگ زمین زمین جیسا جال اس نے ایک نہیں کئی پھنسے بچھائے تھے کہ ایک جال سے نکلیں تو دوسرے میں پھنسیں اس سے نکلیں تو تیسرے میں پھنسے پھنستے ہوئے بنے پھنسنے کے بغیر ان کا چار اب اس نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے لوگ صفیہ بزرگان دین اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور پیری مریدی کا سلسلہ رکھتے ہیں تو اگرچہ وہ ان تمام چیزوں کو بدعت اور شرک سمجھتا تھا فاتحہ کو بزرگوں کے عرسوں کو اور ان چیزوں کو بزرگوں سے مدد مانگنے کو پیری مریدی کو اندر سے سارا کچھ یہ سمجھتا تھا ان چیزوں کا اظہار اس خنزیر نے کیا تھا تقویت المان کے اندر لیکن اس کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ ان لوگوں کو پیری کے دام میں اگر نہ پھنسایا جائے تو نہیں پھنستے اگر ہم بے پیر رہیں گے تو نہیں پھنسیں گے اب ایسا کرو اب پیر تلاش کرو لیکن وہ بھی ہو ہاں جی کنزیر کا پیر ہو تو اس کنزیر لئی نے پیر تلاش کیا اپنے جیسا وہابیت پرست دجال وہ تھا عبدالحی الحی احمد رائے بریلوی احمد ایک ہے بریلی شریف ایک ہے رائے بریلی یہ دو شہروں میں فرق ہے خالی بریلی کے امام احمد رضا ہیں اور رائے بریلی کا ہے اس کا پیر خنزیر ہے سمجھ نہیں آ نہیں بات نہیں سمجھے تھوڑا سا پس منظر سمجھا لوں نا جی تاکہ حقیقت پھر سمجھ آ تو جناب جی اب اس نے پیر پکڑا پیر مرید کا مشورہ ہوا حضرت اب وہ پیری پیروں والی باتیں بھی تو کرنا پڑے گی ایسے تھوڑے پھنسیں گے اس نے کہلے کر لیتے ہیں. اب جن چیزوں کو شرک بدت شرک بدت کہے بغیر حضرت کی نہ بنتی تھی نہ رکتی تھی ان چیزوں کو ادھر سراط مستقیم کے اندر اپنے پیر کی پیری ثابت کرنے کے لیے لوگوں میں تصوف کا ڈونگ رچانے کے لیے لوگوں کو اس درویشی کے رنگ میں پھنسانے کے لیے ان چیزوں کو وہ جو شرک بدت تھی ان کو خود یا فرد کہہ گیا یا کم از کم اپنے پیر کے لیے تو ضرور ثابت کر گئے پیر کہہ رہا ہے مرید بیان کر رہا ہے سارا کچھ سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ پیروں کے نام کی فاتحہ وغیرہ ان کے نزدیک شرک بدت نہیں ہے بدات تو ضرور ہے تو اس کے اندر یہ خنزیر فاتحہ توجہ رکھنا ذرا فاتحہ کو بزرگوں کی فاتحہ کو وفاتح فاتحا بنام اکابر یہ طریقہ طریقہ دیکھو چشتوں کو چشتی قادری کہاں سے نکلے بدت بدت بدت ادھر سلسلے لکھے سلسلہ چشتیہ جو ہمارا ہے ان کے اکابر پھر ان کے اکابر کے طریقہ کار بزرگوں کے طریقہ کار مرید کرنے کے ورد وظائف بتانے کے چلے کرنے کے وہ سارے لکھ دیے پھر عجیب بات ہے جس فاتحہ کو شبت کہتے ہیں اس فاتحہ کو سفا نمبر ایک سو گیارہ فارسی پر فارسی کے سفا نمبر ایک سو گیارہ پر ثابت کیا کشف قبور ثابت کیا بزرگوں کے قبروں سے فیض لینا ثابت کیا لیکن فرق کتنا رکھا کہتا ہے عام کا کام نہیں ہے جتنے فیض پانے والے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو قبروں سے فیض ملتا ہے عوام شرک کر جاتے ہیں عوام شرک کرتے ہیں خاص لوگ جو درویش ہوتے ہیں وہ بابا فرید ادھر ادھر درباروں پر جا کر فیض پاتے ہیں چلو شکر ہے ادھا شرک من گیا ادھا توحید من گیا سمجھ نہیں لگے. لیکن لانتی سی نا کچھ نہ کچھ گل رکھ گیا ہے اپنی وہ سیانے آتے نے چور چوریوں جاوے ہیرا پھیریوں ہوں اتے وہ چوری چ اپنی چھڈن کی بڑی کوشش انہیں کی پر کنجر ہیرا پھیری کاری گیا ہے سمجھ نہیں اللہ پھر کسی کو کہنا کو یہ فریاد رس ہے اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں تقبیت کے اندر سب کچھ شرک اور شراتے مستقیم کے اندر کیونکہ پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے کے بغیر بات نہ بنتی تھی پھنستے نہیں تھے اس کتاب کے اندر کتے نے پتہ نہیں کتنی جگہ پر اس نے کا لے میرا کو جنو انسانوں کا فریاد سننے والا بنا دوں کتیا جی تیرے پیو چوری چوری لگن تے ہیرا پھیری تو نہیں جانتے ہاں جی او دوگلے نے درگے نے ہاں جی دو رنگی بات کرتے لانتی یہی تمہارا حال ہے مطلب ہے تمہارا دین مذہب تو کوئی نہ ہوا کسم و ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضۂ قدرت میں ناصیز کی جان ہے ان کی کتابوں سے ان کو کافر ثابت کرنے لگ جاؤں تو ثابت کر سکتا ہوں ایک کتاب میں جس چیز کو شرک کہیں گے اس دوسری کے اندر کرتے ہوں گے بات سمجھ آ گئی آج اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں نے اس کا پس منظر کھول دیا اللہ! کھول دیا اللہ! اس, اس خنزیر کی ایک اور کتاب بھی ہے اس کا نام ہے منصب امامت کیا نام ہے منصب اوئے ہوئے ہوئے اس کے اندر تو کوئی شرک اکبر نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو اب وہ کس لیے تھی یہ پیر بنانے کے لیے اور سنو اے یہ خنزیر اپنے پیر کو پھر امام اکبر بادشاہ بڑا بڑی امامت والا وہ بھی بنانا چاہتے تھے حضرت جہاد کا ڈھونگ رکھ چاہ کر آئے تھے تو امام اکبر تو بنانا تھا نا اس کو اب اس کو امام بنانے کے لیے منصب امامت لکھی پیر بنانے کے لیے سراط مستقیم لکھی اور مسلمانوں کو مشرق بنانے کے لیے تقویت ولیمان لکھی آپ سمجھ آ اللہ لیکن اس میں یہ بھی بتا دوں یہ جو اس کی تقویت ولیمان کتاب ہے یہ مستقل تشریف نہیں ہے مستقل کتاب نہیں ہے یہ اس کی ایک اور کتاب تھی اس کا ایک حصہ ہے اس کا نام ہے رد الاشراق عربی میں تھی اس خنزیر نے پھر وہ حصہ جس سے مسلمانوں کو اس نے شدید ضرب لگانا تھی پکا کافر مشرق یعنی ہر ہر بات پر تو اس کا وہ حصہ نکال کر اردو ترجمہ اس نے خود کیا تکویہ تولیمان اس کے رد الشراق کے جو عربی کتاب تھی اس کے ایک حصے کا اردو ترجمہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اب سمجھ آئی ہے تو میرے بھائی بدعات بداتی بنانے کے لیے بداتی مسلمانوں کو ثابت کرنے کے لیے اس نے رد بدعات لکھی مشرق ثابت کرنے کے لیے رد الاشراق لکھی اپنے خنزیر کو پیر ثابت کرنے کے لیے سراط مستقیم لکھی اور اس خنزیر کو امام اکبر ثابت کرنے کے لیے یہ <سؤال> اس حبیس کی تمام تر کوششوں کاوشوں شیطانی تحریکوں کی قلم بند کہانی کی تفصیل ہے خنجر ماریں تو وہ ماریں ذرا سواد آئے زہریلا کجر ہو نکل بھی جاوے تے مرن تو بغیر توجہ ہے یہ دیکھ میرے بھائی اسی کتاب کا باب دوسرا کون سا باب سر تینتالیس تینتالیس سب اس پر یہ باب دوم بیان اجتناب از بدعات و طرق کے ادا و تخلی از رضائل و تحلی بفضائل وغیرہ کرتے کرتے چل رہا ہے پھر جناب جینا توجہ ذرا میرے بھائی دوسرے باب کے اندر جا کر کہتا ہے جو میرے مطلب کی بات ہے سبحان اللہ میرے مطلب کی بات ہے اگرچہ القصہ اگرچہ ارباب بوات نے صاف یار قطع منازل سفر بسوے قبور احل اللہ منفعت قلیلہ میں بخشد لیکن باغ میں مو میں نین آ قدر مدرت عظیمہ میں رسانت خور جس بیا نس پسلا لازم است کہ ازی امر بالکل اعراض کردہ آرا نسیم منسیا سازند و ازاں جملہ استمداد و استعانت از اہل است کہ آہارا حاجت رویے حاجت روا مطلق پنداشتا در مراتب استعداد و التجا التجا داد شرک میں دہند و دور افتادن نے آہا ازرات مستقیم توحید ظاہر است لیکن درانجہ شرح کردہ احوال خاص آگاہ گاہ دلان منظورست کے بائرادہ استفاضہ فیض باطنی قصد مزارات بعیدہ میں کنند پس بایت دانست کہ ہر چند اولیاء و مقبولان بارگاہ حق حقرا موت جس ریست کے بحبیب میرا ند و اشارا آ آن چنا انعامات الاحی و معارف فربانی یا میں شود کے دری عالم احیا و زندگارا کم تر نصیب میں شود بنا ان لہارا آہیا میں تو گفت لیکن بلا رے بنسبت یا کام عالم مردگانند قدرت و قوتے قوتیں لمرہ حاصل اشارہ ہرگیز نیست آگے آخر ماں قال میں کہنا یہ توجہ ذرا توجہ کہنا کیا چاہتا ہے کہتا ہے جتنے صاف باطن لوگ ہیں اندر کی روشنی رکھنے والے حضرات ہیں وہ سفر کر کے جائیں دور دراز کا بزرگان دین اہل اللہ کی قبروں کی طرف تو ان کو تھوڑا سا فائدہ ضرور پہنچتا ہے لیکن عوام کے لیے سراسر نقصان ہے بہت نقصان ہے جو خارج از بیان ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سبحان اللہ لہذا عوام و خواص کو احتراج بالکل کرنا چاہیے بچنا چاہیے سب کو ہے جی ان میں سے پھر وہ جو خرابیاں ہیں نقصان ہیں وہ کہنا چاہتا ہے کہ استمداد و استیانت قبر والوں سے مدد مانگنا کہ ان کو حاجت روای مطلق پننداشتا مطلق حاجت روا مطلق حاجت روا وہی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو سبحان اللہ! حاجت روائی میں کسی کا محتاج نہ ہو یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا سبحان اللہ! اور ان کتوں کو ہم کہتے ہیں کہ کتے جب تک یہی نظریہ نہ ہو اس وقت تک عبادت ثابت نہیں سبحان اللہ چاہے عبادت کا معنی کرو اکس انتہا درجے کی تعظیم چاہے کرو انتہا درجے کا زلیل ہونا چاہے کرو ایسا کام جو رب کو رابی کرنے کے لیے کیا جائے سب کا معنی ایک ہی اصل میں جا کر بنے گا وہ کیا کہ کسی کے سامنے ایسا کام کرنا جو اس کو راضی کرنے کے لیے ہو لیکن بشرطے کے اس کے متعلق رب ہونے کا اعتقاد رکھا جائے یعنی کیا مطلب اس کو کسی جزی کام کے اندر یا کل امور کے اندر مالک مختار ذاتی مستقل سمجھا جائے جب یہ نظریہ ہوگا تو عبادت ہوگی اگر نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی تو پھر علوہیت کا شرک جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی معلوم ہوا کہ توحید و شرک کا اصل منشا اصل بنیاد اصل دار و مدار اصل علت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وہ یہی نظریہ استقلال ذاتی ہے استغنا کا نظریہ ہے غیر محتاج سمجھنے کا نظریہ ہے چاہے تمام امور میں چاہے بعض امور میں چاہے تمام اللہ اللہ چیزوں اللہ میں چاہے بعض چیزوں میں اللہ اللہ اللہ اب ایک اور حوالہ اس خنزیر کے دادا جی کا مارتا ہوں سبحان اللہ اللہ اللہ جس کا پہلے وعدہ کیا تھا شاہ ولی اللہ محدث سے دیر و <سلام> اللہ یہ دیوبندیوں کے ثوابیوں کے درس کے اندر پڑھی پڑھائی جاتی ہے اصول تفسیر یعنی تفسیر کے قواعد قوالین سمجھانے کے لیے کتاب <سلام> کا نام ہے الفوز القبیر فی اصول تفصیر میرے پاس دو چھاپے ہیں ایک فارسی ہے جو شاہ صاحب کا اصلی تھا وہ فارسی تھا دوسرا دیوبندیوں نے اس کا عربی میں عربی میں ترجمہ کیا ہے یہ عربی نسخہ پیلے رنگ میں میرے ہاتھ میں ہے جو پہلا فارسی والا ہے وہ مکتبتل کو سر سے چھپا ہے دوسرا اشاعت اسلام کتب خانہ محلہ جنگی پشاور چھپا ہے اس کے ترجمے میں بازار میں اردو میں بھی مل جاتے ہیں پشتوں میں بھی مل جاتے ہیں اس کتاب کے سمنیائی پٹھان تش پر پشتوں میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں حضرت صاحب نے شاہ صاحب رحم نے فارسی مکتبہ تلقر صفا نمبر پچیس پر حقیقت شرک و مظاہریاں اس عنوان سے آپ باز فرما رہے ہیں شرک کی عبارت پڑتا ہوں سبحان اللہ! شرک آنست کے غیر خدا را صفات مختصہ خدا اثبات بات شرک یہ ہے کہ خدا تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسی صفتیں ثابت کرے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں سبحان اللہ توجہ ہے مثل تصرف در عالم با ارادہ یعنی ارادہ ذاتی جہان کے اندر ارادے کے ساتھ تصرف کرنا تعبیر ازاب کل میں جس کو کن فا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کس کے ساتھ لیکن یہ بھی ذاتی ذاتی ذہن میں رکھنا کیوں اس وجہ سے کہ رسالہ غوثیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ الحامیہ جس کی شرح حضور سیدی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اس رسالہ مبارکہ کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ آیا ہاں ایک, ایک مرتبہ یہ آیا کہ آپ سے پوچھا اللہ تعالی نے اے غوث پتہ فقیر کس کو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا غوث مجھے پتہ نہیں تو بتا فرمایا فقیر وہ ہوتا ہے جب کہے کسی چیز کو کون تو فایا کون سبحان اللہ یعنی اس مکان اور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر شرح ہے لہذا یہاں پر عطائی نہیں ذاتی مراد ہے سبحان اللہ کیونکہ وہ جو ہے وہ اتا ہے سمجھ نہیں آئی, سمجھ سمجھ آئی. سمجھ آئی. وہ کیا ہے یا علم ذاتی اور اس ذاتی کی جو میں نے یہاں پر تعویل کی ہے ذاتی کی قید کا اضافہ کیا ہے وہ شاہ صاحب کے اگلے لفظوں میں ظاہر ہے آپ آگے فرماتے ہیں یا علم ذاتی از غیر اقتصاب بحاس و دلیل عقلی و منام و علام و یا فرمایا کسی کے لیے علم ذاتی سمجھے چاہے تھوڑا سمجھے چاہے زیادہ سمجھے ذاتی سمجھے اس کا اپنا سمجھے اللہ کا دیا ہوا نہ سمجھے کیا مطلب توجہ اللہ کا دیا ہوا کیسے ہاس کے ساتھ اگر ہاس کے ساتھ سمجھتا ہے تو پھر اللہ کا دیا ہوا ہے کیوں حواس کو اللہ نے پیدا کیا ہے عقلی دلیل کے ساتھ کوئی علم اس کو آیا عقل کی دلیل کے ساتھ تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے یہ کسی کا مانے گا تو شرک نہیں ہوگا نیند توجہ نیند میں خواب کے ذریعے علم آ گیا الحام کے ذریعے آ گیا وحی کے ذریعے آ گیا یہ سب اتا ہے علم ذاتی وہ ہے جو ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ نہ ہو وہ صرف اللہ کا ہے اللہ سمجھ نہیں آئی وہ صرف اللہ تعالی کا شاہ صاحب فرما اب یہ وا بھی جو کہتے ہیں علم ذاتی اور اتائی کی کہاں سے تقسیم نکالتے ہو ہم کہتے ہیں تمہارے جو یہ ہے وہ تمہارا بڈھا چمگا ہے ان کے دادا جی سے نکالتے ہیں سبحان اللہ چمگا د اسماعیل دلوی کا لقب ہے ذہن میں رکھنا کس کا لقب ہے ہندوستانی بڈھا چمگا دلہ ازازیل دہلوی اسماعیل دلوی کا نام کیا ہے صحیح ازازیل دہلوی خیر سمجھ آ گئی ان کے گھر سے بات نکالیں سبحان سبحان اللہ. یا ایجاد شفائے مریض سبحان اللہ. تخلیق و ایجاد توجہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی یا اللہ. اللہ تعالیٰ کی ایک ہے اللہ کے ولی کا ارادہ فرماؤنا دعا مانگنا رب کا شفا پیدا کر دینا ایجاد شفا مریض یہ اللہ کا خاصا رانت کرنا کسی شخص پر اور نہ خوش ہونا اس سے تاکہ اس وجہ اس کراہت سے تنگ دست ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا بد ہو جائے یا رحمت بھیجنا کسی شخص پر جس کی وجہ سے وہ فراخ معیشت ہو جائے صحیح بدن ہو جائے نیک بخت ہو جائے کیا مطلب ایسی چیزیں اللہ جانوں کی صفات مبارکہ میں سے سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ! <تصف> <تصف> بولتے نہیں یہ بھی اسی طرح ہے ذاتی یعنی اس طرح اگر کوئی اس طرح عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارادہ فرمائیں میرے بیمار ہونے کا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ارادہ مبارک جو ہے وہ تقریباً پورا کرتا ہے تقریباً پورا کرتا ہے اس کے محبوب ہیں تو کہیں ان کے ارادے سے اللہ تعالی کا ارادہ ہو جائے اور پھر جناب جی مجھے بیماری مل جائے اس طرح اگر سمجھ لیتا ہے تو شرک نہیں ہو سکتا اللہ سمجھ لے آگے چل کر وضاحت ہو رہی ہے بارہ بار سورت نفا زرد کا ایجاد یہ کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ بولو بولو بولو اللہ یہ صفات مشت... مشت... مشتق ہیں وہیں مشرقان در خلق جواہر و تدبیر امور اظام جواہر کی ت... جواہر یعنی ایسی چیزیں جو خود قائم موجود ہیں جسم ہو گئے ان کو جواہر جواہر کی تخلیق بڑے بڑے کاموں کی تدبیر میں کسی کو شریک نہ جانتے تھے مشرقین جب خدا تعالی کسی کام کو کرنے کا پکا اراد, کوئی ارادہ فرماتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتا اس کو روکنے کی قدرت نہیں ہے تو ہیچ یکرا قدرت ممانات اس بات میں کردند یہ وہ سمجھتے تھے کہ پھر روک نہیں سکے گا کوئی اشراک کے نکات در امور خاصہ بعض با بندگان بود ان کا شرک بعض بندوں کے بارے ان کا شرک خاص چیزوں میں تھا وہ کیا تھا میں بردند کہ مانند آ کے ایسا گمان کرتے تھے جس طرح بادشاہ عظیم القدر اپنے بعض خادموں کو کچھ ملک کے علاقے سپرد کر دے بھیج دے اور ان کو اس علاقے کے جزوی کام جو ہیں ہاں جی وہ ان کا اس طرح مالک مختار اور متصرف بنا دے کہ پھر پیچھے سے پیچھے سے ہر خاص کام میں اذن و اجازت آنے کی ضرورت نہ سمجھی جائے سمجھ نہیں آ رہی وہ خود ب تدبیر امور جز بندگان نمے پردازد وہ چھوٹے موٹے جو کام ہیں ان کی خود تدبیر بادشاہ نہ کرے چھوڑ دے انہیں کے سپرد کر رکھی ہو تدبیر توجہ نہیں کی وہ حوالہ ہے بندگان سب غلام بندوں کا اپنے یعنی غلاموں کا بندوں کا علاقے والے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ سارا اپنے اس نائب کے سپرد کر چکا ہو اور پھر اسی کی شفاعت مانے ہم چنی ملک علال اطلاق جل مجدو ہوں اسی طرح جس طرح کے بادشاہ علاقے سپرد کر کے تدبیر وغیرہ اب تصرف ان کو اختیار ان کو دے دیا اب ادھر وہ اپنی توجہ نہیں رکھتا وہ ان کے سپرد ہو کر کے آپ معطل ہو بیٹھا ہے اس کا اب ان کے یعنی اذنے کلی دے دیا ادنے جزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے توجہ رکھنا ذرا تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بعض بند اپنے بندوں کو خلات الوحیت داداست یہ اب مشرقین کا اعتقاد بتا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے خلات الوحیت خدا ہونا ان کو دے رکھا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہی لفظ فرق کر رہے ہیں اب ذرا سمجھنا خلت ورزا و سخت ایشاں ان کا راضی ہونا ناراض ہونا سب, با... سب بندوں میں اثر کرتا ہے وہ واجب جانتے تھے لہذا تقرب کیا جائے ان کو راضی خوش کیا جائے سمجھ نہیں آ رہی تاکہ آ... وہ آ... آ... ان کی وجہ سے ہم بار خدا کے اندر خوش ہو جا... مقبول ہو جائیں ان کی شفاعت پھر ادھر قبول ہو جائے بابا ملا ہاضا اے ای امور یہ چیزیں بعض تدبیروں میں بعض تصرف قدرت اختیار میں ان کو مستقل سمجھ لیا اللہ اب اجازت وہ تدبیر پیچھے بادشاہ چھوڑ چکا ہے اب مکمل کامین کے سپرد ہے سمجھ نہیں آ رہی اللہ یہی نظریہ استقلال ہے اللہ یہ وہ رکھتے تھے اعتقاد بعض نبی عیسائی علیہ السلام کے متعلق عیسائی وزیر علیہ السلام کے متعلق یہودی فرشتوں کے متعلق مشرقین بتوں کے متعلق اور باد روحوں کے متعلق یہ نظریہ رکھتے تھے بات کو سمجھنا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر ان کی طرف سجدہ کرتے تھے بملا بم حضائے ای امور اس کا مطلب ہے اگر یہ امور پچھلی باتیں اگر لحاظ اور نظریے اور سوچ اور ارادے میں نہ ہوں تو پھر خالی سجدہ سے شرک نہیں بنتا پھر یہ جب امور رکھتے تھے لحاظ میں تو سجدہ کرتے زبا کرتے قسمے کھاتے مدد مانگتے ہاں جی اور پھر سمجھتے کون فیکن جو ہے وہ اب اسی طرح ان کے ہاتھ کے اندر ہیں خدا پیچھے خدا کے یہ محتاج ہی نہیں ہیں اس کے ارادے مشیت سے آزاد ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ حلف بنا ہمیشہ ویسے کہ یہ کرتے ہیں مصورت ہے پھر پھر ان جن کے متعلق وہ نظریہ رکھتے تھے کہ ایسا ایسا کر لیتے ہیں پھر انہیں کی تصویریں بت بنا لیے اور رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ خود بتوں کو ہی انہوں نے معبود بنا لیا یہ شاہ صاحب کا بیان ہے اب اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر وہ پیچھے جو بات آ رہی ہے نا کہ در امور جزئیہ تا وقت کے حکم سریح بادشاہ صادر نش اداس مختار و متصرف میدارت وہ خود ب تدبیر و مور جز بندگان میں پردازت یہ کسی مومن کا ایک عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالی ہما وقت کسی کام nope. کسی بندے کے کسی کام کی تدبیر تصرف خود نہ کرے یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے بولتے نہیں ایمان سے بتاؤ کسی مسلمان سے پوچھو یار یہ داتا لی اجمیری جو کام کرتا ہے یہ اس وقت اللہ کی مشیت اراد مرضی کے ساتھ کرتا ہے بغیر کرتا ہے وہ کہیں گے بے وقوف یہ اس سے کرواتا ہے یہ ہر مومن یہ کہتا ہے وہ یار یہ اللہ مقبول بندے ہیں یہ انہوں انہیں وعدے کیے ہوئے کہ میں تاریخی نہیں موڑا دا وہ نہیں موڑ دس ذات پاک تو اس گمان نال یہ سارے معلوم ہوا دو باتیں جو مشرقین عقیدے میں رکھتے تھے ایک یہ کہ اللہ تعالی نے ان کے معبودوں کو یعنی ان کے حاجت رواؤں کو بعض باتوں میں مطلق آزاد کر دیا ہے اور خود اپنی تدبیر چھوڑ دی ہے رب نے یہ دو باتیں ادھر آزادی ادھر اپنی تدبیر چھوڑ دینا اب تدبیر ان کی ہے خدا کی نہیں یہ دو نظریے تھے جس کی وجہ سے وہ عبادت ثابت کرتے, عبادت کرتے تھے مشرک تھے عبادت ان کی ثابت ہوئی الوحیت کا اعتقاد پایا گیا استقلال کا نظریہ پایا گیا اور میں بھی ناچیز یہی ثابت کر چکا ہوں الحمد وہاں بھی فد لانتی تجھے شاہ صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آتی شاہ صاحب تو یہ مثال دے رہے ہیں جیسے بادشاہ بڑا بادشاہ اپنا نیب کسی علاقے میں وزیر بنا دیتا ہے اب اس کو اجازت ہے اتنا کہ وہ جو چاہے کرے اب پیچھے بادشاہ اس کی کوئی تدبیر نہیں کوئی اختیار نہیں اس کو مطلق چھوڑ دیا اب یہ جو چاہے کرے اس کے چاہنے پچھلے وقت پچھلا جو ہے اس کے چاہنے اور ارادے اور تدبیر اور تصرف سارے معطل ہیں وہ ایک مرتبہ دینے سے پیچھے فارغ ہو گیا ہے سمجھ نہیں آپ اور کتے یہ مسلمان کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر خود فارغ ہے نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ کر سن لو ہمارا عقیدہ کیا ہے ادھر دیکھو اللہ اللہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے کیا تعلق اور رابطہ ہے بتا دوں سبحان اللہ سن لے ایک ہے سانے اور مسنو کا تعلق مستری نے مکان بنایا گھر خان نے چارپائی بنائی کسی کاریگر نے کوئی چیز بنائی اب ان کا آپس میں تعلق ہے وہ بننے میں اس کی محتاج تھی بننے میں لیکن قائم رہنے میں نہیں ہے اسی وجہ سے کاریگر مر جاتے ہیں چیزیں موجود رہتی ہیں <تصفح> کاریگر ختم ہو گیا چیز موجود ہے اب بات کو سمجھنا یہ ہے سانے اور مسنو کا تعلق بنان کاریگر کا اپنی چیز کے ساتھ تعلق دو طرح کا ایک تعلق ایک تعلق اس کا تھا جس کی وجہ سے وجود میں آئی اب دوسرا تعلق اس کا کوئی نہیں ہے یعنی کیا مطلب ایک ہے وجود میں آنا ایک ہے قائم رہ جانا کاریگر جب بنا لیتا ہے کسی چیز کو تو بننے میں وہ اس کی محتاج تھی لیکن رہنے میں جو یہ سمجھے اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے وہ کافر ہے مشرق ہے ہمارا موہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالی کا تعلق اس طرح ہے ادھر دیکھ توجہ رکھ توجہ رکھ ذرا جس طرح میں بول رہا ہوں کلام میرے منہ سے نکل رہی ہے جب تک بولوں گا اس وقت تک کلام نکلے کلام وجود میں بھی آئے گی تو میرے بولنے کے ساتھ اگر رہے گی تو میرے بولنے کے ساتھ چپ کروں گا تو سلسلہ ختم نہ وجود رہے گا نہ قیام رہے گا اللہ! اللہ! خدا کے بندے خالق لالک کا تعلق کائنات کے ہر ہر ذرے کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے بولنے والے کا اپنی کلام کے ساتھ ہے اپنے بول کے ساتھ ہے لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کائنات کی ہر چیز چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے کوئی ہو اللہ بناتا بھی ہے اور اللہ تعالی اس کو ہم وقت قائم رکھتا بھی ہے اب اسی سے ایک مسئلہ نکل جاتا ہے ہاں ہاں پہلے کیا مسئلہ نہ نکالوں ابھی قرآن کا حوالہ پیش سبحان اللہ کروے بتاؤ ایک اللہ تعالی کا اس مبارک مشہور ہے قیوم سبحان کجوم بولو بولو سبحان اللہ ورد کرتے ہو یا ہیو قیوم یا ہیو قیوم تمہیں پتہ ہے قیوم کا کیا معنی ہے یہی معنی ہے جو میں نے زبان والی بولنے والی مثال دے کر سمجھایا ہے سبحان اللہ! سبحان اللہ اللہ یہ وہ راز ہیں مول نظیر صاحب ساری زندگی سمجھتا ڈھونڈتا مر جائے نا مجھے <تصفح> مجھ پر ایک اور موضوع قرض تھا اور قرض ہے ابھی تک وحدت الوجود کا سبحان اللہ! <تصفح> وہ, وہ ان شاء اللہ نزیز سمجھاؤں گا اور یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس موضوع کی اصل یہی ہے بنیاد یہی ہے سن دلع! اللہ تعالیٰ دلع! قرآن مجید فرقان حمید میں اللع! جو اپنے آپ سبحان اللہ <تصحاب> فرماتا ہے قیوم کا معنی ہے بہت قائم رکھنے والا توجہ میرے بھائی اگر کوئی قائم کر کے چلا جائے وہ قیوم نہیں ہے بنا کر رکھے اور پھر وہ چیز اپنے رہنے میں بھی اسی کی موت آ اگر وہ تھوڑا سا اپنا ارادہ بدلے ارادہ ادھر کر دے توجہ ہٹا دے تو کاکھ نہ رہے کئیوں اس کو کہتے ہیں بول مرے اب سن لے قرآن حکیم کی اور آیا تو یہ پڑھتا ہوں ذرا اٹھانا میرے بھائی تم سمنیائی ہی راز کھولا واہ بیا کاش کے دین میں دخل نہ دیتا سبحان اللہ بولتے نہیں میرے بھائی Sat na, Sat na, Sat Hai, hai, hai, hai, ارشاد ربانی اللہ نور سماوا تھوڑا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے نور کا شری مانا ہوتا ہے جو خود خود اپنے ظاہر ہونے میں موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے کو ظاہر موجود کر دے سمانا سمانا ہاں سمانا اصلی معنی نور کہ اللہ نور سماوات ولرد آسمان و زمینوں کا نور اسی وجہ سے ہے کہ اس ذات پاک نے ایک بات نہیں ایسا سلسلہ حکم اپنے کا چلا رکھا ہے کہ جس طرح بول رہا ہوں نا تو کلام ہے اسی طرح اس کا حکم ہے تو چیز ہے نہ ہو تو کوئی چیز نہیں سبحان سبحان اللہ سمجھ نہیں اللہ اس کو میرے مالک کے کہنا جل نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا سمجھ لیا ان یمسک السماوات والارض سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو سرکنے سے ہٹنے سے روک, روک, رہا, ہے. روک, رہا, ہے. روک رہا ہے روک رہا ہے یہ مظاہرے کا سیگا ہے جو حال کے لیے حقیقت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ اور یہ استمرار تجددی کا معنی دیتا ہے علم بلاغت کے لحاظ سے استعمر تجددی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز آسمان و زمین کا جو قیام ہے وہ اسی کے ساتھ ہے سبحان اللہ بس اس نے یہ کر رکھا ہے وہ کر رہا ہے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بنا کر اس نے چھوڑ دیا یہ خود قائم ہے نہ جو یہ نظریہ رکھے لانتی ہے ذہن میں رکھنا نہ اس کا حکم اور امر وہ ایک تو ہے زما وقت سے پاک ہے اس کا حکم وقت سے پاک ہو کر پھر ہر چیز کو اس کے حکم نے قائم کیا ہوا ہے سبحان اللہ تو ہر چیز اس کے امر اور حکم کے ساتھ قائم ہے اگر حکم نہ ہو کوئی چیز نہیں یہ کام چیز ہے جس کو ہر مومن یہی اعتقاد رکھتا ہے ایمان سے بتاؤ عام لوگ کہتے ہیں پتا پتا میاں ہو دے حکمرانی کہنا ہے لاکھ لانا تو وہابی پر یہ تو پتے پتے کے متعلق کہہ رہا ہے ہر مومنٹ بندہ اور یہ خنزیر سمجھتا ہے کہ یہ مستقل سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے داتا علی ہجمیری کو کتے تمہیں شرم نہیں آتے مسلمانوں کو مشرق کہتے ہوئے بدگمان گمان کیا? قرآن نہیں فرما رہا اندر نے سم بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور میرے آقا نے فرمایا گن نلمو میری ایمان والوں کے حق میں بہتر گمان کرو تو بدگمانی میں رہتا ہے ایسے شرک شرک شرک کر لیا وہی آئیے تیرے پاس ان کے اندر کیا ہے پوچھ کر بتا اس وقت مشرق کا ہے جب وہ کہے کہ میں اس کو مستقل سمجھتا ہوں جب وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز داتا علی اجویری جو کچھ دے گا کرے گا جیسا اللہ کے حکم کے ساتھ کرے گا پھر کیوں بکواس کرتا ہے وہ لانتی اور مشرقین وہ سمجھتے تھے خدا تدبیر امور جزیا کی تدبیر اس نے سپرد کر دی اب وہ نہیں کرتا یہ کرتے ہیں کتے, کتے کتنا فرق ہے کے سمجھ لیا ارے یہ شاہ صاحب نہیں رکھ رہے اور قرآن مجید کی آیات پر غور کرو آسمان و زمینوں چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی مزارے کسی کے استعمال کر رہا اس میں یہی راز ہے کہ یہ قائم رکھنے کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ بنا کر ہم نے چھوڑ دیا نہ بنایا بھی ہم نے ہے قائم بھی ہم رکھ رہے ہیں وہ ہمارا امر ہے سمجھ نہیں آ رہی جس کو کہہ رہا ہوں نا کون فا یا کون وہ کون کا امر ہے اس کو امر تکوینی کہتے ہیں بنانے کا ایجاد اور تخلیق یہ ہر وقت ایجاد اور تخلیق ایسا عجیب راز ہے یہ ایک حقیقت غیبی ہے جو ہر چیز کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھتی ہے کہ اس تعلق اور نسبت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا صرف مان سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اسی کو ہمارے مولا روم فرماتے ہیں اتسال بے تکیف بے قیاست ہست ربل جانا پر باتتے ہوئے اللہ رب العالمین کو لوگوں کی جان کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کی نہ کوئی کیفیت ہے اور نہ کوئی سمجھ ہے سمجھ سے بھی باہر ہے کیفیت سے بھی باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے لیے کون نہیں ہوتا اس کا امریک ہی ہے سبحان اللہ وہ بھی عجیب راز ہے یار کیوں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وما امرنا اللہ واحد کلام بل بس اللہ فرماتا جل شاہ نما امرونا ہمارا امر صرف ایک ہی ایک ہی کلم کن کے ساتھ ہے اور وہ ایسے ہے کلم ہم بل آنکھ کے ساتھ اشارہ جیسے ہوتا ہے اور وہ بھی اشارے کی طرح ہے کاف تشبح کا ہے مماثلت کے لیے نہیں تشبیہ ہے صرف سمجھانے کے لیے بات کو سمجھنا ورنہ یہ دیکھ رہے ہو اس کی کوئی کیفیت ہے اور دیکھ کر یہ اشارہ سمجھ آتا ہے اس کی کیفیت بھی نہیں اور سمجھ بھی نہیں سبحان اللہ! سبحان اللہ اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں سبحان اللہ بہابی فدو کو اتنا پتہ نہیں ہے وہ وجود کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ وجود کی نہ تعریف سمجھتے ہیں نہ تقسیم سمجھتے ہیں اس کی اقسام نہیں سمجھتے ہاں جی اور وحدت الوجود میں کون سا وجود کس معنی میں ہے ہو سکتا ہے جب تم سمجھتے ہو وجود کا معنی تو جیسے آپ نہ آپ وجود یہ پنجابی وجود ہے یہ اردو وجود ہے ہاں جی یہ عربی وجود نہیں ہے ذرا دین میں رکھنا وجود کی کئی قسمیں ہیں وہ وجود کے اپنی زبانوں میں مختلف معنی ہیں عربی کے اندر پھر کئی معنی ہیں سن لے یہاں فقیروں کے نزدیک وجود کا معنی بہل موجودیت ہے کیا مطلب کہ ایک ہے چیز کا بننا ایک ہے موجود رہنا جس کے ساتھ چیز موجود ہے وہ ایک ہے وہ کیا ایک ہے اس کو حکم الہی کہتے ہیں تو وحدت الوجود کا یہی مطلب ہے کہ وجود واحد ہے بہت نہیں کیا مطلب جس نے ہر چیز کو قائم کر رکھا ہے وہ ایک ہے وہ حکم الہی ہے وہ بھی کتے یہ وہ حقیقت ہے جو ہر مومن کے دل دماغ میں ہے فقط فر کتنا ہے یہ مانتے ہیں مشاہدے میں نہیں رکھتے فقیر اللہ کا جب پہنچتا ہے اوپر ترقی کرتا ہے تو مشاہدے میں جا پہنچتا ہے کہ واقی اس کے کن اور امر نے ساری کائنات کو قائم کرا ہوا کیا ہوا ہے بنایا بھی ہے اور رکھتا بھی ہے لہذا وہی امر ہے وہی حکم ہے وہی ایک ہے اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں شیخ اکبر محید دین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تمام درویشوں فقیروں نے یہی لکھا میں آل اپنے رب سے مدد مانگتا رہا اے اللہ مجھ پر کرم کر مجھے تو نے ترجمان رب بنایا ہے اپنے دین کا یا اللہ مجھے وہ مسئلے سمجھا جس کو یہ فتنہ بنا کر لوگوں ان میں فتنہ ڈال رہے صبح ہیں صبح اللہ تعالی, تعالی نے وہ وقت آیا میں مدد مانگتا رہا سالوں سال پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, رہا. کل جا کر سارے راز کھل گئے سبحان آل اللہ میرے حضرت جو صاحب مشاہدہ ہیں آپ نے وحدت الوجود کا معنی مجھے دو لفظوں میں بتا دیا آپ نے فرمایا ارے میاں وحدت الوجود کا یہی مطلب ہے وہ ایک, ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے جو, جو کچھ نظر آتا ہے یہ اس کا امر ہے سبحان اب امر حکم کی یہ تصویریں اور تجلیات ہیں سبحان اللہ تو, اللہ تو اللہ وہی ہوا اور امر ہوا اور کوئی چیز نہیں ہے بس یہ کتنا سیدھی سادی بات ہے ایمان صبح اور جو انہوں نے فرمایا شیخ اکبر جو وحدت الوجود کے نظریے کے بانی شمار ہوتے ہیں ان کی فتوحات مکیہ میں یہی پایا میں ابھی دکھاتا ہوں دکھا دوں وہاں بھی کتے جن کو سرف کے سیگے پہلے نہیں آتے پہلا سیگے ہی صرف کا سیدھا نہیں آتا ان لانتیوں کو ظرف کا پتہ نہیں لگتا وہ طالب الرحمان پنڈی والا اس نوادت الوجود پر میرے ساتھ گفتگو کی کبھی اب اس کو اب اس کو یہ میں نے مانا جو حضرت نے میرے بتایا تھا یہ بیان کر دیا شیخ مجدد الفسانی اور کے حوالے بھی دے دیئے لیکن اس لانتی کا ذہنی اتنا پودو کیونکہ ابھی حضور پاک نے ان کو فرمایا سوفہا الخلام ہے کہ فدوؤں کا ٹولہ ہے بخاری میں فرما دیا اب اتنا بڑا باریک مسئلہ اتنا فدو کو کیسے سمجھ آئے اب تم جو ہے الحمدللہ مومنین بیٹھے ہو وہ مومن ہی نہیں ہے وہ ایک مومن نہیں ہے دوسرا فدو ہے فدوؤں کو کیسے تم مومن بھی ہو عقل والے ہو سمجھ آ گئی ہے ایمان والے ہو بات سمجھ نہیں آئے ایمان سے بتاؤ سبحان سبحان اللہ اللہ یہ نکالو چار کتاب جلدی کرو ان سے اوپر اٹھا لو کے اگرچہ, اگرچہ یہ مسئلہ ایک مستقل موضوع تھا میں نے اس کی جز بنا دیا بات کو سمجھنا اس موضوع کی جز بنا دیا یہاں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اور یہ سمجھا اس وجہ سے رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرق اتنا ہے بات کو سمجھنا عقیدہ سب مومنین کا ایک ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے ہر طرف اسی وجہ سے بار بار سارے کہتے ہیں وہ دے حکم تو بغیر سے میں تھا بتاو پتا بھی نہیں ہیلتا اگر یہ سارے لوگ نہ کہتے ہو میری ناک کاٹ لیں فرق کتنا ہے یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں فقیر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماننے اور دیکھنے کا فرق ہے لیکن دیکھنا آنکھ سے نہیں دل سے دیکھنا آہ! وہ جس کو مشاہدہ کہتے ہیں وہ اس کے مشاہدے میں ہبا وقت رہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں جے میں تینوں اندر آؤں پھر مقید جانا جے تو میں تینوں باہر آ میرے اندر کون سما ادر توں باہر توں سب تھی پاک پچھانا کون یہ جہ فقیر لوگ نے با تو ہی کہ بس اہ آ تے وہ ویخ رہے ہوں نے کہ وہ امر ادائی حکم ادا ہی کن وہ عوضی دور رات وہیاں تجلیاں وہ سارا رنگ نہیں اور پھر وہ قرآن میں فرما رہا ہے میں نے ہوا فی شان ہر دن اس کی نہیں شان ہے کیا مطلب اللہ تبارک مطالعہ سن لیں اس کی ذات میں اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں اس کی سوات میں کوئی تبدیلی نہیں کل جاؤ میں ہوا فیشان کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن روزانہ دیکھتے ہو کائنات میں اپنے امر اور حکم کے ساتھ نئی نئی شانیں ظاہر کر رہا ہے سمجھ نہیں آئی لانٹی کتے سے کہے یہ تو صرف ایمان اور مشاہدے کا فرق ہے چیز تو ایک ہے اگر یہ بات نہ ہو یہ عوام مارتا کوئی ہے, قتل کسی کو کوئی کرتا ہے مارے باشگو جی حکم جو گیا مر گیا دلا کے نان اے روزی ہے جو کچھ بھی ہے کپڑا تھگڑا ہر ہر چیز کو لوگ سمجھتے ہیں. حکم او, دا, او دا حکم ہی ہے وہ بس جی سرکار تتا مڑے حکم تو بغیر کی ہو سکتا ہے فرق کہیںدے سارا کچھ سارے وحدت الوجود بیان کرتے ہیں لیکن ان کو وہ بے شعور ہیں شعور نہیں رکھتے حکم کہہ کر چلے جاتے ہیں اور اللہ کے فقیر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا حکم ہے بات اتنی ہے معلوم ہو ایمان اور مشاہدہ کا فرق ہے اب سمجھ آ گئی ہے اب میں شیخ اکبر سبحان سید المکاشفین کا حوالہ دکھاؤ بات سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ بولتے نہیں سبحان اللہ حکمرے سوا بشرک ثابت کرتا ہے اور ہم ایسی توحید ثابت کر رہے ہیں جو ہر مومن کے دل میں ہے دکھا دوں ضروریت وا اب یہ کون آ چیز کا چیلنج ہے اب لانتی تیری سمجھ کا قصور ہے فقیروں کی بات کا قصور نہیں ہے سو کا بچہ اگر باندر ہے تو تو ت تین سو اکسٹھ صفحہ تین سو اکسٹھ جلد نمبر تین دار و احت ترا کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر تین سو یہ ہے اور باب اس کا بتاتا ہوں باب نمبر تین سو انہتر کیا آپ فرماتے ہیں فن وجو الرَّبِّ رب آئین وجو د يُحْكَمُ بِهِ عَلَى مئی فرماتے ہیں اللہ کا وجود اس کی ذات کا عین ہے یعنی کیا مطلب جو اس کی ذات ہے وہی وہ وہ اس کا وجود ہے یعنی کیا مطلب وہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے یہ مطلب ہے اس کو کسی نے قائم نہیں رکھا اب مرے بولتے صحیح اللہ! کسی کے ساتھ موجود نہیں کوئی اور چیز ہو جس نے اس کو موجود رکھا ہو نہ وہ خود ب خود موجود ہے یہ مطلب ہے اس کا وجود اس کی ذات کا آئن ہے اللہ! فرمایا اب بندے کا وجود کیا ہے وجود ال اب دے خوئی یو کام و بہی سبحان بندے! بندے کا وجود وہ اللہ کا حکم ہے جو اس پر وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ موجود سبحان سبحان دا بندے. دا بندے وہ غیبی چیز ہے بندہ محسوس ہے لیکن سنو کہ محسوس دیکھ رہے ہو بندہ ہے تمہیں یہی معلوم ہو رہا ہے جب تک ہم روحانی سیر کر کے اس بلندی تک نہیں پہنچے کہ پیچھے غیبی چیز کیا ہے جس نے اس کو بنا رکھا ہے اور یہ ایک وجود ہے اور ٹر رہا ہے چل رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے بول رہا ہے آ رہا ہے جا یہ سارا جو کام دیکھ رہا ہے جو میری حرکتیں تو دیکھ رہا ہے یہ سارا کچھ تجھے بندہ اور بندے کا نظر آتا ہے نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے پیچھے جو غیبی طاقت جس کو حکم کہہ رہے ہیں یہ وہ سارا کمال دکھا رہا ہے سبحان اللہ! یہی وجہ ہے جب حکم وہ ہٹاتا ہے نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ کوئی بندہ ہوتا ہے معلوم ہوا واقعی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا تعلق اپنی مخلوق کے ساتھ ایسے ہے جیسے بولنے والے کا تعلق اپنی کلام کے ساتھ جب تک بول رہا ہے تو ہے بولنا چھوڑ دیا تو ختم حکم آ رہا ہے تو ہے حکم آنا بند تو حکم بند یار کتنا سادی بات ہے سبحان اللہ! کتنا سادی بات ہے صوفیہ پر اعتراض کرنے والے میرے سامنے بیٹھے میں ان کو کلمہ پڑھا دوں توبہ کرا دوں کہ وہ چیز ہے جو تم روزانہ کہتے ہو شیلن ساری کائنات اسی طرح خالی عبد تھوڑا تو ہے ساری کائنات کہنا اس کا حکم ہے فیضن لا آگے فرماتے ہیں فیضن لسا وجود ہوں تو بندے کا وجود اس کا آئن نہیں ہے اور وجود رب آئن ہو ہے اور سنو اے امام اشعری نے یہی فرمایا ہے امام ابو الحسن اشعری نے فرمایا اللہ کا وجود اس کی ذات کا عین ہے اور بزرگوں کئیوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا الحکمت و جمان جمان حکمت جمانی ہے جمان الحکمت و جمان ہے وہ فرماتے ہیں حضور نے امام ابو الحسن اشاری کے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا وجود اس کی ذات کا آئین ہے کیا مطلب وہ خود موجود ہے کسی نے اس کو موجود کوئی اور چیز نہیں کہ اس کے ساتھ موجود وہ ذات کے ساتھ موجود ہے لیکن باقی جو کچھ ہے اس کا حکم ہے بولو اے اس نے قائم کر رکھا ہے اب کبھی اس کو کہہ دیتے ہیں یہ سب کچھ اس کی تجلی ہے یعنی اس کے حکم کی تجلی ہے اس کے اس کے اسما و صفات کی تجلیات ہیں فلان یہ صوفیاء کے درویش لوگوں کی تعبیریں ہوتی ہیں ٹھیک کہہ رہی ورنہ وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں دیکھ لو میرے بھائی اے عمر فلاب مل یقون ربو بج ہن ورب مال مل یقون ابو دیت وج ہن فلا یمتا غ... فلا یجتا میں اور رب ولا آبدو فرمایا بندے میں رب کا کچھ نہیں بندہ وہ ہے جس میں رب کا کچھ نہ ہو رب وہ ہے جس میں بندے کا کچھ نہ ہو وہاں بھی لانتی اتنے فرق وہ بتا رہے ہیں پھر اب بھی سمجھ نہیں آتا سمجھ نہیں آئی جا سبحان اللہ یہی بات یہ نہ سمجھنا کہ حکم اس میں ہے اس کا امر ایک ایسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے حکم کا کائنات کی ہر چیز ذرے کے ساتھ ایک عجیب تعلق ہے جس کی نہ کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ کیفیت ہے اور نہ ہی محسوس ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے اس کو نہ محسوس کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے صرف مانا جا سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور اسی، یہی راز ہے یہی راز ہے جو آپ کو سمجھ آ گیا جب فقیر لوگ کہتے ہیں کوئی چیز ہلے لے کوئی حرکت کرے کوئی چیز دیکھی کوئی اکوئی کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بے ساختہ کہنے کیوں بیٹھے تھے اتنے تھے نظر رکھ دے جب خدا نظر سے ہٹ جائے تو غفلت ہے جب وہ ہی رہ جائے سمجھ لو سمجھو ہے جب وہ نظر سے ہٹ جائے تو کثرت ہے جب وہ ہی رہ جائے تو وحدت ہے ساری گران اور توجہ ہٹ بات جائے گا یہ ہے وہ آدت اور کثرت کا راج خیر عمر صاحب جتنا شیخ نے اس باب کے اندر اس مسئلے کو کھولا ہے نا کہیں نہیں ادھر بالکل وضاحت کر دی اور اپنا سارا کشف ظاہر کر دیا اور امام عبد الغنی نابولسی اور جتنے فقرا ہیں صوفیاء کاملین وہ عبادت الوجود یہی مانا کرتے اور اسی پر قائم ہے اور یہی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں معنی ایک ہی ہے بولتے نہیں یار اب اس کام کو آگے مزید نہیں بڑھاتا کیونکہ مستقل موضوع ہے یہ لیکن ایک دو آیات یہاں آ پر میں مزید سناتا ہوں سبحان اللہ، بند کر لے آ بھائی ذرا یا رکھیے قرآن پا کے سورہ روم شریف کی آیت سنا دیتا ہوں ایک اور آیت سنا دیتا ہوں کہ ہر چیز جس طرح اس نے بنائی ہے اسی طرح ان کو قائم بھی رکھ رہا ہے سما وے عامری سورہ روم کی آیت نمبر پچیس فرماتا ہے اور اللہ تعالی کی نشانیوں سے یہ جی بات ہے کیا مطلب نشانی ہونے کا کہ میرے ایک کونے کی نشانی پر انت کو مت امرے رہتا ہے آسمان اور زمین اس کے امر کے ساتھ اور کیا وحدت الوجود کا ہے سمجھ نہیں آ رہے تقومہ تکوما استمرار تجددی کے لیے جہاں پر کہ قائم رہتا ہے تو بولو اور آیت سنو اور آیت سنو مظاہرے کسی ہوں گے میں کہتا ہوں بلاغت کے راز ہے قرآن سبحان سبحان جو آخری درجے کا فصی بلی گئے اس کی فسا و بلاغت کے تھوڑے سے راز ہم نے فن بلاغت کا جو پڑھا ہے پھر کہ مظاہرے استمرار تجددی کے لیے آتا ہے توجہ ذرا سبارا آتا, سبارا آتا, سبارا آتا ہے نا اب دیکھو الحمان کیسے پڑھو پڑھو آپ جی سورت ملک اس تو پہلا پڑھو کلم یرو ام یارو رو کہ اللہ فرماتا ہے میں نو ایک نہیں دے مجھے ایک نہیں مانتے اور میرا ہی سارا کام نہیں جانتے کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو جو اوپر سفید قطاریں بنا کر پھر رہے ہیں وہ مایوم سے نہیں روک کے رکھتا ان کو مگر رحمان یوم سے کو مایوم سے کو ہوں یہ نہ سمجھو پر نے ان کو روک رکھا ہوا نے ان کو روک رکھا یہ سب کچھ میرا امر ہے میں نے روک رکھا ہے ہوا ہے تو میرا عمر پر ہے تو میرا عمر سارا کچھ میرا ہی امر ہے میرے ہی امرایم سکو اللہ رحمان ہے حکم کہتا ہے رحمان نے روک رکھا ہے معلوم ہوا اس طرح کے اطلاقات چلتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے امام احمد نے تعویل کی تھی عمر صاحبہ اللہ کا امر آئے گا جارکول ملا تو اللہ آئے گا تیرا رب آئے گا امام احمد نے فرمایا جا امر و رب کہتے رہے رب کا امر آئے گا کیونکہ یہ سارا ہے امر سمجھ نہیں آ رہی اچھا یہ بتاؤ تم کہتے نہیں ہو جب کسی کی موت آتی ہو کہتے ہیں اللہ کا حکم آ گیا ہے سمجھ لگی مان لیا جی مان لیا کو اللہ دا حکم جی وہ مان لیا چاہ رہا ہی نہیں حکم ہی ایسا ٹال سکتا ہی نہیں باہر صورت بتانا جو چاہتا ہوں کہ ایک ہے عوام مومنین ایک ہے خواص مومنین عوام مومنین بھی ایک ہی سمجھتے ہیں قائم رکھنے والا خواص بھی ایک سمجھتے ہیں فرق اتنا ہے یہ مانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اب میں کہتا ہوں او لانتی وہاں بھی شاول اللہ نے بھی بیان کیا مشرقی یہ سمجھتے تھے اس نے تدبیر کا کام ان کیس برد کر کے خود کو معطل کر رکھا ہے امور جزیا کے اندر یہ خود قادر مطلق مختار بن گئے ہیں اور مومن یہ سمجھتے ہیں ہر کام اس کے حکم سے چاہے داتا کریں چاہے نبی پاک کریں چاہے خواجہ اجمیری کریں چاہے بابا فرید کریں جو بھی کرتا چاہے زندہ کریں چاہے جو چلے گئے ہیں وہ کریں چلے گئے ہیں وہ کریں توجہ رکھنا یہ سب اللہ کے حکم اور امر کے ساتھ ہی ہوتا ہے معلوم ہوا مومنوں کا عقیدہ توحید ہے کافروں مشرقوں کا عقیدہ شرکتا اس ان دونوں عقیدوں کو ایک سمجھنے والا لانتی ہے اور جو کہیں مومن مشرکوں جیسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ خبیص اللہ کی بارگاہ مجرم ہے مومنوں کے بارے بدگمانی گمانی کا شکار ہے حق یہ بنتا ہے ارے کتے جب شرک کا فتوا لگانے لگتا ہے تو پوچھ اگلے تھے وہ کی سمجھنا ہوئے جڑا داتا نو کہہ رہے ہیں میرا کام کر دے یا کرا دے کی کر رہے ہیں کی سمجھنا ہے اگر وہ کہتا ہے بھائی یار یہ رب کا مقبول بندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مانے گا بس وسیلہ بنا رہا ہوں اللہ کو کہہ دے گا ہو سکتا ہے میرا کام ہو جائے یار سارے یہی کہتے ہیں کون کہتا ہے یہ مجبور کر کے کام کروا لیتے ہیں رب کو یا اگر کوئی کہتا ہے کہ مجبور ہے اللہ ان کے آگے کہتا ہے یہ قادر مطلق ہے کہتا ہے یہ خود بے پرواہ ہے بے نیاز ہیں کہتا ہے یہ مستقل ہے کہتا ہے اس کا حکم نہیں ہے آزاد ہے اس کے حکم سے کسی ایک کام کے اندر کتا پھر شرک کا فتوا لگا ورنہ تجھے جاننا چاہیے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کسی ایک مومن کو اسلام سے خارج کرنا ہزار کافر کو اسلام میں داخل کرنے سے بات, یہ بد ہے یعنی ہزار کافر کے متعلق کہہ دو نہ کہ وہ مسلمان ہو گیا اس کو کہو, کہو کہ یہ کافر ہو گیا ایسے وہ سا, اس سے یہ سخت بے سکتا کچھ تو سوچ بات نہیں سبحان اللہ ہم, ہم جب کفر کا فتوا لگاتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں ہم, کہ, ہم کہتے ہیں ابھی ایک ہے نہ جاننا ایک ہے نہ ماننا جو دین حق کی کسی بات پکی, پکی دین حق کی بات کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے خالی نہ جاننے والا کافر نہیں وہ جاہل ہے غافل ہے کافر نہیں لیکن ان پر یہی لانت پڑی ہوئی ہے وہابی ٹولے پر کہ یہ شرک اور توحید کو خود سمجھتے نہیں عبادت کو سمجھتے نہیں ایسے کہہ دیں گے یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے۔ <سطور> <سطور> سمجھا <سطور> <آن> گئے یہ <آن اللہ> نا اب آخر میں آخر میں بس ایک حوالہ رہ گیا بڑا علمی حوالہ ہے ضروری سمجھتا ہوں یہ صحان ہمارے سننی اماموں کا ہے ایک بندے کا نہیں ہے یہ علماء کی مکمل عرب کے علماء کی ایک محق کی جماعت کا فیصلہ ہے اللہ عمر مجموعات بہیا مجموعات الا شل بہیا علی شرح, شرح نا صفیہ اس توجہ میں اس میں ملہ عبد الحکیم کا جو ہاشیہ ہے نا رحم اللہ کا اس پر حاشیہ ہے جامع ا تو بولو تک اس سے دکھاتا ہوں ذرا توجہ رکھنا میرے بھائی بات کو نیچے نہ پھینکنا وہ کل میں پیچھے پیچھے میں بات کر چکا ہوں عیسائیوں کے متعلق کہ انہوں نے جرم سمجھا تو مستقل جانا اب اس پر میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ وہ مستقل استقلال کا عقیدہ نہ نا عبادت نہیں بن سکتی مرے وہ ربوبیت والا الوہیت والا کوئی نہ کوئی حصہ ہوگا پھر جا کر ہی بات دیتا اب یہ دیکھو میرے بھائی جامع التقاریر یہ مجموعہ تو ہوا شل بھائی ملا عبدالحکیم کے حاشیہ صفحہ نمبر دو سو بیالیس بولو مرو صبح. کتنا سفا دو سو یہ ہے یہ کن کا ہے سنو پہلے مسئلہ سنو عیسائیوں کو پتا کیا عقیدہ ہے وہ تین خدا مانتے ہیں لیکن کس طرح وہ کہتے ہیں اللہ داخل ہو گیا علیہ السلام میں اللہ داخل ہو گیا ان کی ماں میں ان کو کہتے ہیں اکانی میں سلاسا کیا کہتے ہیں اکانیم ہے اکا نیم اک کی جمع ہے اقنوم حمزہ یعنی الف آف دو نقطہ نون و نون نون و میم اقنوم اس کی جمع ہے اقانیم جیسے اک کی جمع کا ری تو اب میرے بھائی بات کو سمجھنا اکنوم بماننا اصل اصل بنیاد جڑ اکانی میں سلاسا وہ کہتے ہیں کائنات کی جڑ اصل یہ تین ہے اب یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں وہ اصل مانتے ہیں <تصفح> وہ مستقل مانتے ہیں تینوں کو مزید حوالہ سنو آپ لفظوں نے تو جو بتایا بتایا میں حوالے بتانا چاہتا ہوں آپ فرماتے موسیقی موسیقی ہیں وہ اما کونسارا بلاکانی مفلا تھاان استحکا کے حال عبادت وہ جو کہتے ہیں تین اصل ہیں کے لیے فال بیان فال بیان استحقاق کے ہاں لے عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ مستحق کے عبادت سمجھتے ہیں مستحق کے عبادت استحقاق کے عبادت کے بیان کے لیے یہ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے استحقاق کے عبادت کو جب وہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو تین اصل کے ساتھ اس کا مطلب ہے استقلال والا نظریہ ہے تو استقاع کی عبادت پیدا ہو گیا مزید آگے فرماتے ہیں ید الو الا ذالح کا استمداد فی کل امور ہم جہت السالت دون السات و حس رو نظراجات سونے میں پانی نہ لکھنے والا حوالہ فرماتے ہیں دلیل کیے کہ وہ جو تین کہتے ہیں اصل وہ استحقاق کی عبادت کے بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہتے ہیں اس وجہ سے کہ دلیل اس پر یہ ہے کہ وہ لوگ تمام امور میں ان سے مدد مانگتے ہیں الجہ تل اسال دونل وساتا تھے محل واسطہ نہیں سمجھتے ان کو اصل سمجھ کر مانگتے ہیں یعنی کیا مطلب کہتے ہیں اس سے مانگ لو اس سے مانگو جو بھی یہ بھی اصل ہے وہ بھی اصل ہے وہ بھی اصل ہے ایسا بچ تو وہ وسیلہ وہ ہاسارو نادارے ہم الم ان دا اپنی تمام حاجات میں ان کی نظر انہی تک محدود رہتی ہے حضرت عیسا پر محدود رہتی ہے حضرت عیسا کی والدہ تک محدود رہتی ہے جس طرح ادھر رکھ لیتے ہیں ادھر بھی اسی طرح ہی رکھتے ہیں اور الحمدللہ یہ دونوں باتیں مسلمانوں میں نہیں یہ محض واسطہ سمجھتے ہیں <سؤال> کرنے والا اس کو سمجھتے ہیں نمبر ایک یہ نظر ان تک محدود نہیں رکھتے جب مانگ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ دے دو دے دو اس لیے بھی نظر یہی ہوتی ہے سونے لے دے لے دے لے دے لے کر دے دے پتہ ہے دینے والا پیچھے وہی ہے بولنا بت سمجھ نہیں آئی یار اس کے متعلق لکھا ہوا ہے اس, اس حاشی جس کتاب کا حوالہ دیا ہے جس کا کا حوالہ دیا ہے یہ لکھا ہوا ہے لام امن الفا یہ جامع ال لجامع من جام امن افاد لمحینہ جام او فیح خلاص تکاری رلتی کوتبت علیہ جتنی ملا عبد الحکیم سیال کوٹی کی کتاب پر ہاشیہ خیالی پر کتابیں لکھی گئیں ایک جماعت محققین افضل بڑے محققین کی کٹھی ہوئی وہ ساری تقریریں کتابیں حواشی اکٹھے کیے ان کی تحقیق کا نچوڑ نکالا اور جمع کر کے یہاں رکھ دیا معلوم ہوا ہاشیہ عبدالحکیم پر تمام لکھنے والے علماء کی تحقیق کا خلاصہ ہے جو ناچیز نے پیش کر دیا ہے. سبحان اللہ آمین اب کیا سا... اب اس کے بعد کیا ضرورت کوئی رہ گئی ہے اللہ بولو نہ کوئی دشمن چڈیا نہ کوئی سجڑ چڈیا سارے نے کٹھے کر کے سودے لائے اندھا سمجھو لیکن ان لیکن اللہ ضرور دس کے جی میں لگتا ہے جی شاہ صاحب مستفید ہونا سی اوسی ہو بیٹھے کی خیال ہے کیا تع مکمل سمجھ نہیں آیا